حرم شریف میں داخلہ حرم شریف میں داخل ہوتے وقت چھ کام کرنے ہیں نمبر ایک سنت کے مطابق بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر اس کے اوپر رکھیں نمبر دو دایاں پاؤں جوتے سے نکال کر مسجد کے اندر رکھیں نمبر تین درود شریف پڑھیں بسم اللہ وسلاۃ وعلیٰ رسول اللہ نمبر چار دعا پڑھیں اللہم افتح اب ابواب برحمتک نمبر پانچ اعتکاف کی نیت کریں نمبر 6 جوتا تھیلی میں ڈال لیں اور نظرے جھکا کر تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں جب گول صفے آ جائیں تو ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جائیں آپ مطاف میں داخل ہو چکے ہیں